من الشیطان بسم اللہ رحمٰن رحیم اللہ بلغ بین فقول اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ دینون بالغبی وہ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ روزن ہمفقون کے پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں و امار و اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ ذہن میں رہے لفظ المتقین جو ہے اس کی یہاں تین صفات بیان ہوئیں پہلی یومنہ اور دوسری یوقیمہ اور تیسری انف پونا المتقین یہ اسم ہے اس کی آگے تین صفتیں جو بیان ہوئیں تینوں کی تینوں جملہ فیلیاں ہیں تو جملہ فیلیاں جو ہوتا ہے وہ تحد حدوس پر اور تجدد پر دلالت کرتا ہے یعنی کہ کوئی ایک کام ایک بار ہوا ہے تو بس بار بار ہوتا رہے ہر بار ہوتا رہے ایاق علیہ السلام کا فرمان شریف ہے جدید ایمانکم بلا الہ الا اللہ تم اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ پڑھ کر تازہ کرتے رہا کرو اسے تجدید ایمان کہتے ہیں ہر بندے کو چاہیے ہر مومن کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت وہ کلمہ پڑھے صرف یہ رسمی طور پر نہیں اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے رسول علیہ الت السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں یہ نیت کر کے پڑھے کہ مجھ سے جتنے بھی آج تک کل میں کفریات سرزد ہوئے ہیں میں اسے توبہ کرتا ہوں اور اپنے ایمان کو نیا کر رہا ہوں کیونکہ نہیں پتہ ہوتا بعد اوقات بندہ کفر سنتا ہے بعض اوقات کفر بولتا ہے کفر پہ راضی ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بندے کے ایمان کو دائیں بائیں کر دیتی ہیں اس لیے یہ حکم فرمایا گیا کہ روز بندہ جو ہے وہ اپنا تجدید ایمان کرتا رہے تو یہ دیکھیں جس طرح تجدید ایمان کرنے کا حکم ہے ہمیں کہ ایمان اپنا نیا کرتے رہو اور آگے میں یقینی سل کہ ایک بار نماز پڑھی تو کافی ہو گئی نہیں اس سے ان پاگلوں اور ہم کو بھی رد ہو گیا جو جاہل پیر ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک بار نماز پڑھ لی تو بس ہو گئی بار بار پڑھنے کا کیا مطلب ہے وہ کہتے ہیں رب نے فرمایا نماز قائم کرو قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو تو کہتے ہیں جو کھڑا ہو گیا اب بار بار اسے کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے بندہ بچھے بھی ایسے احمد ہیں انہیں پتہ تک نہیں ہے کہ اقامت کا معنی کیا ہے اقامت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ تمام فرائض کے ساتھ تمام شرائط و ارکان کے ساتھ مستحبات کے ساتھ منہیات سے بچتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی نماز کو روزانہ اس کے وقت پر پڑھنا یہ اقامت کا معنی ہے ایک بندہ تھا ہمارے گاؤں میں وہ کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو وہ یہ کہتا تھا کہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ نماز جو بار بار پڑھتے ہیں نا انہیں شک ہے کہ ان کی نماز قائم بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس لیے بار بار پڑھ رہے ہیں وہ نماز کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہماری نماز قائم ہو گئی ہے ایک بار فجر پڑھ لی تو وہ کھڑی ہے زور پڑھ لی تو وہ قائم ہے عصر پاڑ لی تو وہ قائم ہے مغربی شب قائم ہے تو لہذا پڑھے تو بار بار وہ جس کی نماز قائم نہ ہو تو یہ جنہیں شک ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں بیٹے آپ کا ایمان کامل ہے آپ کی نماز قائم ہے آپ بے فکر ہو کے آپ سوئے رہے ہیں بس عجیب احمد اور بیوقوف ہیں کہ رب آقل استعد السلام جو ہیں وہ تو بار بار نماز پڑھیں ہر بار نماز پڑھیں جب نماز کا وقت آئے پھر نماز پڑھیں آقل عیسد السلام حضرت سعید اللہ شیخ الشیخلام والمسلمین بابا فرید الدین رحمہ اللہ جو ہیں آپ کے وفات کا وقت آئے نا جس نماز کے وقت آپ کی وفات ہوئی تھی وہ نماز آپ نے کو دس بار پڑھی ہے ایک بار نماز پڑھی آپ نے غشی تاری ہو گئی میں, میں نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے کہا حضور پڑھ لیا مجھے تو یاد نہیں پڑتی وزو کراؤ نماز پڑھاؤ دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں جی بابا جی جن کے نام کے لنگر کھا کے جن کے نام کی شکر کھا کے لوگ بخشے ہوئے سمجھے جا رہے ہیں اس بابے کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ 10 بار نماز پڑھ رہے ہیں اندازہ تو کیا خیال ہے تجھے اپنی نماز پہ اتنا یقین ہے کہ بابے کو اکیلے کو شک تھا ہے بابا کیوں بار بار پڑھ رہا نماز اور ایک ہی وقت کی اور حالت غشی کے اندر میں کہ ہو سکتا ہے میں نے غشی کے حالت میں نماز پڑھی ہو نماز درست نہ پڑھی ہو لہذا میں دوبارہ پڑھتا ہوں باقی زندگی کی ساری نمازیں ایک ایک بار پڑھی ہیں اور آخری بار نماز کریمہ کل سا اسلام کے جب وصال شریف کا وقت قریب ہے نا جی اس وقت آ سامنے دو چیزوں کے ایک عورتوں کے بارے میں فرمایا ان کا خیال کرنا دوسرا حضور نماز پڑھتے رہنا تو بتائیں اس قدر تقید فرمائے نماز کی اور آج کے ہمارے جال ملا اور جال پیر جو ہیں وہ جناب لوگوں کو ایسے بخشا کے جنت بھیج دیتے ہیں کہتے جی آپ بخشے ہوئے آپ کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی اور بار بار پڑھنے کی آپ کی نماز قائم ہو گئی ہے نعوذ باللہ اللہ اور یہ ذہن میں رہے جو بندہ یہ کہتا ہے نا نماز کو اس کی اپنی اصل جگہ سے پھیرتا ہے جی ان کو ایک جواب بھی بڑا زبردست ہے وہ جو کہتے ہیں کہ نماز قائم سے مراد نماز کھڑی ہو گئی ایک بار تو دوبارہ پھر جو ہے نا اسے بٹھانے کی اسے پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے سلاد کا ایک معنی جو ہے وہ اور بھی ہے لغت میں اٹھا کے دیکھیں تو سلاد کا ایک معنی جو ہے نا وہ تحریک الیتین بھی ہے الیتین کولے کو کہتے ہیں اور تحریک حرکت دینے کو کہتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تکلیف نہ کریں ایسے وضو کریں گے وقت صرف ہوگا ان کا وہ صرف بس کہیں پہ بھی, بھی کھڑے ہو کے اپنے کولہوں کو حرکت دے لیں ان کی سلاح تو ہو جائے گی پھر ان کو یہ الزامی جواب ہے کہ وہ آپ نے پھر ضرور تکلیف کرنی ہے ایک بار نماز کو کھڑا کر کے ایسی آپ کی نماز بھی پھر تکلیف میں رہے گی کھڑی بھی رہے گی جو مانا وہ لے رہے ہیں ہم ان کو جواب دے رہے ہیں بھی ایسے احمق ہو تم تم رسول اللہ علیہ السلام کے بیان کردہ معانی کو اور آکر علیہ السلام کی زندگی ساری کامل عمل ہے زندگی ساری کامل حضور کے صحابہ کی, کی زندگی ساری کامل ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ساری کامل ہے اللہ کی کی کامل ہے؟ آج جو امام حسین رضی اللہ علیہ کے ملنگ کہلاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں ہم تو ان کے ملنگ ہم بخشے جائیں گے میں نے کہا تمہیں پتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شادت کیسے ہوئی تھی کہتے ہیں اگر نماز کا وقت نہ نہ آتا امام حسین نے نماز نہ پڑھنی ہوتی تو کہتے ہمت ہی نہیں تھی کہ کے بیٹے کو جھکا جائیں کہتے یہ تو نماز کا وقت آیا تم اام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر نیچے کیا تو آپ کو شہید کر دیا گیا حالت نماز میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو جنگ کرتے ہوئے بیٹا بھی نوجوان شہید ہو جائے چھوٹا بیٹا بھی شہید ہو جائے بھتیجے بھانجے بھائی کے شہید ہو جائیں علی رضی اللہ کے بیٹے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے میں وہ شہید ہو جائیں حضرت عباس کون تھے باقی جو آپ کے ساتھ ہی شہید ہوئے وہاں کون تھے اتنے رشتے دار تھے اتنی شہادتوں کے باوجود دشمن سامنے کھڑا تلواریں چمک رہی ہیں نیزیں جو ہیں وہ چل رہے ہیں ساری چیزیں جو ہیں ان کی طرف سے ہتھیار چلائے جا رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی کو تو ہے اس وقت نماز معاف نہیں ہے اس, اس کا معنی جو ہے امت کا بہت بڑا عالم اس وقت امام حسین رضی اللہ انہ انہیں معلوم نہیں تھا تجھے زیادہ پتا چل گیا تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کرے کہ وہ کس کو پیر پکڑ کے بیٹھا ہے है? کہ یہ نو پیر پر سے نماز معاف ہو اور یہ بھی پھر پیر کے کھاتے میں جا رہا ہو جو بندہ یقینسرات کا معنی یہ کرتا ہے کہ نماز کو کھڑا کر دو بس کھڑی رہے گی زندگی ساری دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ذہن میں رہے ایسا بندہ زندگی ہے اور یہ مرتد سے بھی اس کا حکم سخت ہے کیونکہ یہ قرآن کے معنی پھیر رہا ہے قرآن کے معانی کو ان کی اصل جگہ سے پھیر کر کہیں اور لے جا رہا ہے ایسا بندہ واجب القتل ہے اور مرتد جو بندہ کہے نا میں اسلام کو نہیں مانتا چھوڑ رہا ہوں اس بندے کے لیے بھی حکم ہے کہ اسے تین دن کے لیے باندھ کے رکھا جائے قید کیا جائے پھر اسے سمجھایا جائے انسان کا بچہ بن اسلام کے علاوہ کون سا مذہب ہے جسے قبول کرے گا اسلام کے علاوہ کون سا دین ہے جسے تو مانے گا یہی اسلام ہی تو ہے اسے تین دن پورے سمجھایا جائے گا لیکن جو بندہ اسلام کو تو مانے کہیں میں اسلام کو مانتا ہوں لیکن نماز کا مانا الٹا کر دے یا کسی اور چیز کا مانا اُدھا دے ایسا بندہ جو ہے ایسا بندے کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے اسی وقت پاؤں اٹھانے سے پہلے قتل کرنا واجب ہے اندازہ لگائیں تو بتائیں جو بندہ واجب القتل ہو وہ ہمارے یہاں پیر ہے وہ ہمارے ہاں کیا ہے اسے ہم واجب القدر کہتے ہیں جسے شریعت واجب القتل کہے ہم اسے واجب القدر کہتے ہیں جسے شریعت مبارکہ کہے کہ یہ زمین پر نہیں رہ سکتا ہے ہم اسے کندھوں پہ اٹھایا پھرتے ہیں بہرحال جی یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک اور حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یو مینونا جو لفظ آیا نا جی یو کہ ایمان لاتے ہیں یو مینون پر من نہیں آیا مین کمانا ہوتا سے کچھ لے لینا باقی چھوڑ دینا ہے تو مین کمانا سے ہوتا ہے اللہ یو مینا یو مینا پر من نہیں آیا اللہ یو مینون یو مینون ہی آیا ہے مطلب ایمان سارے کا سارا قبول ہو ساری چیزیں جتنی بھی ہیں مؤمن امن بھی ہی جو ہیں جن جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے فرض ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے خدا تعالیٰ پر اس کی ذات پر اس کی صفات پر انبیاء پر ملائکہ پر کتب پر مرنے کے بعد اٹھنے پر جنت دوزخ پر میزان پر ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم ہے سب کو ماننا ضروری ہے یعنی ایمان میں تجزی نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں اللہ تبارک کی ذات کو مانتا ہوں لیکن اس کی صفات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا تو مانتا ہوں لیکن روزی دینے والا نہیں مانتا نہ یہ تجزی نہیں ہے مانتا. ایمان میں تجزی نہیں ہے مانتا. کہ بندہ کہے کہ تھوڑا مانتا ہوں تھوڑا نہیں مانتا. مانتا کہ رسول اللہ علیہ سات السلام کو میں آک علی سات السلام کی لانے نبوت کے بعد 23 سال ظاہری حیات مبارکہ بنتی ہے وہ کہے جی میں اس میں سے 8 سال مانتا ہوں باقی نہیں مانتا یا پھر کہتے جی میں 23 سال کا پورا عرصہ مانتا ہوں لیکن اس میں سے کوئی ایک گھنٹہ میں نہیں مانتا تو بندہ کون ہو جائے گا کافی ہو جائے گا ایمان میں تجزی نہیں ہے ایمان میں تجزی نہیں ہے اچھا جی اگے دیکھیں یقمو الصلاۃ نماز پڑھو نماز قائم کرو یہاں پہ بھی میں نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ آدھی پڑھ لو آدھی نہ پڑھو ظہر عصر میں فجر میں آپ کو کام ہوتا ہے تو اپ نہ پڑھو ظہر عصر مغرب اشاء پڑھ لو مغرب کو آپ کو روٹی کھا کے ذرا بھارے ہو جاتے ہیں تو اپ مغرب کی نہ پڑھیں ہیں جی عشاء کے وقت اپ ذرا ویسے بھاری ہو جاتے ہیں ستر رکھتے کو بوجھل پڑتی ہیں تو اپ وہ بھی نہیں نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے ایمان بھی کامل طور پر لانا ہے اور ربتبار کو عبادت بھی کامل طور پر کرنی ہے پوری نمازیں پڑھنی ہیں ساری نمازیں پڑھنی ہیں ہاں مین نہیں ہے اور آگے جب باری آئی نا انفاق فی سے بین اللہ کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو وہاں رفتبار کو ممارز نہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں میں یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا دے کر کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے لوگوں سے مانگتا رہے بعد میں ہاتھ پھیلاتا رہے لوگوں کے سامنے میں نہ یہ نہیں کرنا میں اتنا دینا ہے تم نے جتنا تمہاری جان برداشت کر سکے سمجھا ہے مسئلہ اور مزے کی بات دیکھیں یہاں پر رب تبارک جو ہم نے رزق دیا ہے یہاں پر رب تبارک رفت بارسان بھی جتلا ہے، میں جو تجھے تجھ سے مال خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے نا یہ اسی مال کو دینے کا حکم دیا جا رہا ہے جو ہم نے دیا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں دے رہا اپنے گھر سے نہیں دے رہا اپنی جیب سے نہیں دے رہا جو تیرے پاس ہے وہ میرا ہی دیا ہوا ہے مما رزک نہ ہم نے تمہیں دیا ہے بس تھی ہمت پکڑنی ہے دینے راہ میں بس جی تو نے مت پکڑنی ہے قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کے بیان فرمائی کتنی ہے جی تین استلاح قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے سب سے پہلی انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے سارے بولتے رہے سات انفاق فیس بل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تو ابھی پڑھ لیا ہم نے سورہ بکرا کیا ہے مبارکہ میں کہ کہنا فکوم میں کہ وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے جو ہم نے انہیں دیا ہے اچھا جی اور دوسری اصطلاح ہے وہ قرض حسن کی ہے کس کی ہے قرض حضرت غور کے ساتھ سنیں ذرا قرض حسن کی ہے میں کون جو اللہ تبارک جو مصارف رب تبارک رب تبارک کی راہ میں مال دینے کی تین میں قرآن ہوئی سب سے پہلی انفاق اور دوسری قرض حسن اور تیسری صدقہ. صدقہ. صدقہ تیسری کیا ہے صدقہ اچھا یہ بھی یہاں سے میرے کئی لوگ جو نا صدقے کو نوز بلیاں عجیب سے سمجھتے ہیں صدقے کا معنی پتہ کیا ہے صدقہ نکلا سدک صدق سے کس سے نکلا ہے سے کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے دل کے دل کے اندر یہ احساس اٹھے یہ سدق اٹھے اس کے دل میں یار میرے مسلمان بھائی پریشانی میں ہے تو میں اس کی مدد کر دوں جو جذبہ بیدار ہوگا وہ صدق ہوگا جو کچھ دے گا وہ صدقہ ہوگا تو بتائیں اس میں کون سی بات ہے پھر علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے علیہ السلام نے آکل کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے کہتا جی سدقے تو مولوی کھاتے ہیں میں نے کہا پھر مسکرانا بھی مولویوں کی طرف منہ کر چاہیے نا آپ کو منہ سونا میں کہا آپ کو دیکھ کے لوگ دانت نکال رہے ہوتے ہیں کیوں بھائی رسول علیہ سامنے سلام کرنا بھی صدقہ ہے آپ کو پھر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے گلی گلی کے کے کے اندر اندر اندر سے سے کوئی تکلیف گلیف چیز پڑی ہوئی ہے کانٹے دار چیز ہے کوئی لکڑی پڑی ہے ڈھیلا پتھر پڑا ہے جس سے لوگ گر جائیں گے کریما گلی سامنے اس سے ہٹانا بھی سد کا ہے اب کیا ہے پھر صرف مولوی کی راستے روڑے ہٹائے جائیں گے کیونکہ صدقہ جو مولوی کو لگتا ہوا آپ کو تو لگتا نہیں آپ تو ہوئے پھر حضرت اکدس آپ تو جدی کشتی امیر ہوئے آپ کو کیوں لگے صدقہ بھی پھر آپ تو تو جہاں سے سے لگے پتہ چلے تو بندہ وہاں سد کا رکھ دے تاکہ حضرت صاحب ڈہتے جائے دو روڑے لگے پیٹ کو طبیعت صاف ہو جائے گا یہ نہیں صدقہ سب کو لگ جاتا ہے پھر تو کہ نہیں سمجھایا مسئلہ تو بھائی صدقے کا معنی جو ہم نے مشہور کر رکھے وہ ہے ہی نہیں کہ نہیں سمجھایا ایک بندہ ایسے جناب اس نے کہیں سے سن لیا کہ جناب وہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے فلانا فلانے کو ٹال دیتا ہے فلانا فلانی کو ہزم کر جاتا ہے تو مولوی جو ہے نا وہ سدک کو کھا جاتا ہے کہتے ہیں جی صد مولوی تو بڑا مضبوط ہوا میں نے کہا تم بھی بڑے تم مولوی کھا جاتے ہو کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ تم اپنے حساب میں تو دیکھو یار تم کہاں کڑے ہو تمہارے غم میں کئی سارے مولوی بیچارے فوت ہو گئے ہوتا نہیں ہوتا کتنا اولا کو تنگ کرتے لوگ کتنی انہیں تکلیفیں دیتے ہیں تو بتائیں پھر اگر کو کھانے والا کون پھر پانی نے جناب آگ کو بجھا دیا تو پانی آگ سے مضبوط آگ نے جناب پتھر کو جلا دیا تو آگ اس سے مضبوط فرانے نے فرانے کو کھا دیا تو صدقہ مولوی کھا گیا تو مولوی صدقے سے مضبوط عجیب بات ہے عجیب بات سوچا بھائی تمہیں صدقے کا معنی معلوم نہیں یار اگر کوئی ایسی ایپ والی شہ تھی تو رب تمہارے بندوں سے مطالبہ کرتا کہ میرے بندوں کو دو بتائیں بھائی ایک بندہ کہنا سدکا تو نہیں ہے میں نے کہا تو سید ہے کہنے لگا نہیں جی تو میں نے کہا پھر تمہیں کیوں لڑتا ہے بھائی یہ زیر میرے کریم اکل ایسا تو سامنے بندہ مومن جو رکما اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے نا اکلام یہ بھی صدقہ ہے میں نے کہا یہ تو پھر صرف مولوں کے لیے ہونا چاہیے آپ نہ اٹھائیں اس سے نفع کیونکہ صدقہ آپ کو بھی نہیں لگتا آپ کے زوجہ ماجدہ کو بھی نہیں لگتا آپ رہیں فارغ پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا فرمایا ہم نے دین دین میں کا حلیہ تک بگاڑ دیا اور دوسری تکلیف یہ بات یہ ہے کہ مولک بیانی نہیں کرتے مولک گرفت کرے نا اس طرح بتائیں جی آج کے بعد آپ میں سے کوئی کہے گا بھلا یہی پہ ایک بندہ تھا وہ فوت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے تو مجھے انہوں نے بلایا جی آپ نے تقریر کرنی ہے چالیسویں پہ میں نے کہا مجھ سے بڑھ کر تقریر کرنے والا کون ہے چالیسویں پہ بھی میں چلا گیا سارے بندے کئی سارے لوگ ایسے بیٹھے تھے جو بڑی بڑی گاڑیوں پر آئے کئی سارے سے کوٹی گاڑ ان کے ساتھ پولیس والے دائیں بائیں تو کھوکر شوکر سارے جمع تھے تو میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں تقریر کے شروع میں میں نے پہلی بات یہ کی میں نے کہا جی آپ میں سے صدقہ کو کس تو لگتا ہے اور مجھے پتا انہوں نے دیکھے سب بکری کی پکایاں وہاں میں نے کہا صدقہ آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے سارے ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے ایک بندے نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا میں نے کہا چلو شکر ہے آپ میں سے کسی کو نہیں لگتا میں نے کہا جو آپ بعد میں کھانا کھائیں گے نا وہ بھی صدقہ ہے وہ کیا ہے صدقہ ہے اب سارے چپ اور میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرو کون کون بکرا چھوڑے جائے گا اب کوئی ہاتھ نہیں اوپر کر رہا میں نے کہا خدا خراب کرے تمہیں اور جہاں بیٹھتے ہو بکتے ہو کہ مولوی سب کھا جاتے ہیں میں نے کہا یہ سارا تم ہی کھا جاتے ہو میں وہاں سے آ گیا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا میں نے کہا دیکھو جی مولوی تو جا رہا ہے پھر آپ بھی بیٹھے ہو امام احمد ساری کبھی کل خانی کے چنے تک نہیں کھائے کیوں امیر بندہ جو ہوتا ہے نا صاحب نصاب بندہ ہوتا ہے وہ ختم کی چیز کھا لے نا کل خانی کی چلیسوے کی یہ سارے سواگ مجھے پکائی جاتی ہیں باتیں یہ حق ہوتا ہے غریبوں کا اگر امیر بندہ کھائے گا اب تمہارے کو تلا اس کے دل کو مردہ کر دے گا بتائیں آج کوئی اٹھتا ہے وہاں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا ہے بیان کرتے ہیں تو میرے گلے پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ مسائل آپ کیوں بیان کرتے ہیں میں نے کہا مجھے آتے ہی یہی ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہو یار میں کہتا ہوں غریب کو اس کا حق دو امام مرزا فوت ہونے لگے نا فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ نے منایا کہ تیار کرو جی اس میں سب سے قیمتی چیزیں جو اس وقت سمجھی جاتی تھی فلودا پھر نہیں پتہ نہیں کیا کیا آپ نے لکھوایا پوری فریش تیار کروائی میں یہ ساری چیزیں بنا کے میرے فوت ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ صاحب کی امت کے غریب لوگوں کو کھلانا سبحان اللہ. آج ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میں فوت ہو گیا فلانا چودھری کو بھی کلخانی بھی, بھی آئے فلانا بھی آئے اور آج کلخانی چلیس میں ہو رہے ہیں صرف ناک بچانے کے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہو رہا لوگ نبودہ سود کے پیسے لے کر کے کلخانیاں کروا رہے ہیں چلیس میں خدا کے لیے مولوی باز آج اور لوگوں کو کہو یار یہ فرض واجب نہیں ہے آج تو کو بندہ کلخانی نہ کرے تو لوگ تانے دیتے ہیں وہی وہ بندہ اپنی بہن کا حق کھا تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہتا یہ تو پروفیشن بن چکا ہے ہر بندہ اپنی بہن کا حق کھا رہا ہے تو آپ کون سی باتیں کرتے ہیں تو بھئی خدا کے لیے اب ہوتا کیا ہے عموماً کہیں کسی جگہ بندہ فوت ہو گیا اب اس گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں نابالغ اور بالک بھی ہیں جب تک ان کے مال کا بٹوارا نہ ہو جائے تب تک اس بندے کے مال میں سے کوئی بھی چیز دائیں بائیں کرنا جائز ہی نہیں ہے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے اس بندے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں وہ بچے بے چارے باہر گلی میں رو رہے ہیں ابھی اور یہ سارے اشرافیہ اور ملا ملوانے لپاڑے جو ہیں سارے بیٹھے وہاں کھا رہے ہوتے مرغ مسلم اور مرغے کھا رہے ہوتے وہاں بیٹھے بھئی کبھی تم نے سوچا ہے اس کے بچے یتیم ہوئے ہیں یتیم کا مال تم کھا رہے ہو اور یتیم کا مال کھانے کو رب تبارک بتا نے قرآن میں فرمایا یہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں نا یہ جی اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں اندازہ لگائیں جی. کیا کم ہم کبھی ہم جاتے ہیں وہاں تو دیکھتے ہیں ہم ہم کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں ہم ہمیں تو بھئی کھانے ہیں کیوں ہم تو لنگر کھو رہے ہیں لنگر خور بنتے بندہ بندہ حرام خور بن جائے, جائے. رفت بار کوالا کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہو جائے. جائے تو بتائیں کیا جواب دے گا رفت بار کوالا کو یہ صرف حرام خوری وہی وہ نہیں ہوتی جائے. کہ بندہ چوری کر کے کھائے یا ٹگی کر کے کھائے اور یہ بھی حرام خوری جائے. ہے یتیم کے مال پہ ہاتھ صاف کرے بندہ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے ہم کیا کر رہے ہیں اچھا جی دیکھیں بہرحال تین اصلاح قرآن کریم میں بیان ہوئی کتنی اصطلاح ہیں تین اصطلاح قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ اور دوسری قرض حسن اور تیسری صدقات اب یہ ذہن میں رہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسن یہ دونوں ایک ہی ہیں انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسن یہ تینوں ایک ہی ہیں یہ دیکھیں جی دی رب تبارک کو تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشا فرمایا منظی کرد اللہ قرض ہسنا میں کون ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض حسن دے یہ ذہن میں رہے یہاں پر جو قرض مانگا جا رہا ہے نا یہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مانگا جا رہا ہے اب ذرا سارے دوست کان کھول کے سنے کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے ہم پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں اس سائے مبارک کے اندر جہاں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا رب قرض مانگ رہا ہے وہ عام لوگوں کے لئے نہیں مانگ وہ صرف, صرف اپنے دین کے غلبے کے لیے مبارکہ دو سو پینتالیس ہے دو سو تینتالیس میں ربت بارکال نے فرمایا کیا है? تم نے انہوں نے دیکھا جو جہاد کے لیے جاتے ہوئے مو سے ڈر رہے ہیں. حالانکہ ہیں بھی ہزاروں میں ہزار... جہاد پر جانے کے لیے م... ہیں جناب کہ کیسے جائیں گے ہم ربتبارگو نے ربت بار گوتال نے جہاد پر گئے اب دیکھیں جی آگے کیا فرمایا ربت بارکوتال نے, رب نے ان کا واقعہ بیان کر کے آلیہ السلام کو فرمایا فی سبیل اللہ اے اے ایمان تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تم بھی اللہ کے میں جہاد کرو, کرو سمیم یہ یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یہ فرما کر فرمایا جہاد پر جائیں گے رسد کی ضرورت ہوگی مال کی ضرورت ہوگی کھانے کی ضرورت ہوگی اصلے کی ضرورت ہوگی باقی ساری ضروریات ہیں جہاد کی بات کرتے ہوئے قرض حسن کا مطالبہ فرمایا میں قرض حسن دو میری راہ میں تو بتائیں بھائی اب آپ اور میں ہم سب غور کریں اس مد کے اندر ہمارا آج تک روپیہ بھی گیا ہے بولو نا بھائی تو اس وقت یہ ذہن میں رہے ہم ہمارا پیسہ پتا کہاں خرچ ہو رہا ہے کریمہ حضرت ح فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب تم کرنے کے کام نہیں کرو گے رب تبارک تمہیں ان رفت میں کوائے گا جو کام کرنے کے نہیں ہیں آج ہمارا پیسہ جہاد پر خرچ ہونا چاہیے تھا ہمارا پیسہ علماء پر جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں دین متین کی خدمت کے لیے ان پر خرچ ہونا چاہیے تھا ہمارا پیسہ مدارس پر خرچ ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے سونا آیا تو سج گیا گلیاں بازار گلیوں کے اندر پیسہ خرچ ہو رہا ہے گلیوں کے اندر یہاں پگانے لگا دیے پھوکنے لگا دیئے اور جھنڈیاں لگا دی سارا کچھ کروڑوں اربوں روپے قوم کا لگا کے گلیوں کے اندر ساری قوم مطمئن ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا لیا ہے بھئی عقل سے آمد کے جشن بھی مناؤ لیکن عقل کی آمد کا مقصد بھی نہ بھولو حضور آئے کیوں ہیں حضور کا مشن کیا ہے رب تبارک کو بھیجا کیوں ہے آگے دیکھیں جی یہ آئے مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ منزل اللہ تعالیٰ کردن حسنہ قرض حسن کا تعلق کس کے ساتھ ہے جہاد کے ساتھ کس کے ساتھ ہے جہاد کے ساتھ ہے اور دوسرا مقام دیکھیں جی رب تمہارک و تعالیٰ نے ارشاہ فرمائی صدقہ اور قرض حسن یہ اس کے دونوں کے مصرف علاقہ دلگ صدقہ غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے باقی سب کے لیے اور مزے کی بات دیکھیں جہاں پر انم صدقات ان الفقراء اسی میں فی سبیلیلہ کا لفظ بھی ہے کونسا لفظ ہے فی سبیلیلہ کا لفظ بھی ہے کیا مطلب ہمارے کے وہاں پر جہاں پہ زکاة کے مسارے صدقے کے مسارے بیان ہو رہے تھے وہاں پر رب تبارک وطالعہ نے دین پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے دین پر بھی اور میں آپ کو بہت بڑی بات بتاؤں یہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہوں نا امام مرزا خان رہی کے مدرسے میں آپ یہ فرمائیں جی ہمارے پاس پیسے ہیں گیارہویں شریف کے ہر بندہ غور سے گیارہویں شریف کے پیسے ہیں وہ پیسے ایک بچہ ہے طالب علم دین کا اسے پیسوں کی ضرورت ہے ہم وہ پیسے ان پیسے گیارہویں کے پیسوں میں سے اس دین کے طالب علم پر پیسے خرچ کر سکتے ہیں یا پھر گیارہویں ہی دیں وہاں کے عالم جو تھے انہوں نے فتویٰ لکھ دیا اعلیٰ حضر کے نائب تھے کہا کہ آپ کچھ پیسے اسے دے دیں طالب علم کو باقی پیسوں کی گیارہویں کر دیں اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ فتوا کون سا استفاق کیا ہے دکھاؤ جاتے وہ فتوی کو موڑا آپ نے دیکھ کے اعلیٰ نے فرمایا میں کہ تم نے یہ کیا لکھ دیا ہے فرمایا کہ کیا ایک عالم تیار ہو حضور کی غوث پاک کے گیارہویں پر حضور غوث پا کے گیارہویں کے پیسوں پر ایک عالم تیار ہو ایک طرف کھانا بنے اور لوگ کھا جائیں ڈکار مار جائیں یہ گیا میں گیارہویں کے پیسوں سے جو عالم بنے گا جب تک علیہ شام کے دین کی خدمت کرتا رہے گا سوال استاد پہنچتا رہے گا میں اصل یہ ہے اور علامہ زرہ ایمول نے اگے فرمایا میں کوئی بندہ غریبوں پر مسکینوں پر یتیموں پر اس طرح کر کے کسی جگہ پر پیسے خرچ کرتا ہے 11ویں کا لنگر بناتا ہے اسے ایک کا 10 گنا ملتا ہے علامہ زرہ ایمول الفتاوی میں فرماتے ہیں جو بندہ دین کے طالب علم پر خرچ کرتا ہے اسے میرے اللہ تبارک و تعالی ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بتائیں بھی پھر انفاق صدقہ اور انفاق دونوں کا فرق معلوم ہوا یا نہیں؟ گیارہویں کا پیسہ اگر لنگر بنا کے بانٹ دیا جائے تو وہ صدقہ کا بنتا ہے اگر گیارہ کا پیسہ جو ہے وہ کسی دین دار طالب علم پر دین پڑھنے والے جو خالد دین پڑھنے والا ہو اس پر پیسہ خرچ ہو تو وہ پھر صدقہ بھی بنتا ہے ساتھ انفاق فی سب اللہ کی مد میں آتا ہے مبارل مبارل مبارل انفاق فی سب اللہ کی مد میں آتا ہے تو بھائی اگلی آئیں مارکہ دیکھیں قرآن کریم میں ارشا فرمایات یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا صدقہ اور چیز ہے قرض حسن اور چیز ہے صدقہ تھک تو نہیں گئے آپ صدقہ اور چیز ہے قرض حسن, حسن اور چیز ہے دیکھیں جی رابطہ ان والم صدیقات میں بے شک وہ لوگ وہ مرد جو صدقہ کریں وہ عورتیں جو صدقہ کریں وہ آکرد اور اللہ ود اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ، کردن حسنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرد حسن دیں یہاں فرمایا غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو صدقہ دینے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ تعالی کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے دونوں کا الگ الگ ذکر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اور یہ دیکھیں جی سفر نمبر چار سو ننانوے اس کا سورہ صف شریف رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا رسول بالحدا دین الحق میں کہ وہ تبارک و وطالیہ جس نے اپنے رسول علیہ صاحب السلام کو ہدایت کے ساتھ حق کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا کیوں دین کلے تاکہ حبیب کریم علیہ السود السلام رب کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں مطلب کیا ہے رب کا حکم غالب آ جائے کسی کا حکم نہ چلے صرف رب کا حکم چلے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہی رب بارک و تعالیٰ کے حکم کی حاکمیت ہو رب کے حکم کی حکومت ہو رب بارک و تعالیٰ کی حکومت ہو فرمایا رب بارک و نے رب نے اپنے حبیب کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ صرف ایک ہی حکم مانا جائے پوری کائنات میں وہ کس کا ہو وہ رب کا حکم ہو بتائیں پیار محترم بھائی آج کس کا حکم مانا جا رہا ہے امریکہ کا کس کا حکم مانا جا رہا ہے برطانیہ کا کس کا قانون مانا جا رہا ہے برٹش لا عدالت مسلمانوں کی کاضی مسلمان جج مسلمان مدی مسلمان مدعا لے مسلمان صرف قانون کافر ہے باقی سارے مسلمان ملک مسلمانوں کا ملک بھی مسلمانوں کا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے ملاد بنانے والے گیارہ بھی کھانے والے لیکن قانون کس کا ہے کافر کا تو بتائیں رب کا قانون غالب ہے رب کا حکم غالب ہے تو بتائیں پھر یار جب رب تبارک و کا حکم کسی عام دفتر میں بھی نہ مانا جا رہا ہو تو بتائیں اس وقت پھر رب تبارک بار کو دین کے غلبے کے لیے رب کے حکم کو اونچا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا نہیں بنتا ना है ना ना के के تو ہم دیکھیں ہمارا کتنا جا رہا ہے ہم کتنا دے رہے ہیں یار تو اس وقت کوئی بندہ یہ کہ کہ جہاد تو ہو نہیں رہا پھر کیا لیے آپ تیار تو کر سکتے ہیں آپ ایسی کتب خریدے جو جہاد پر لکھی ہوئی ہیں رسول علیہ السلام کے دین کے غلبے پر لکھی ہوئی ہیں وہ کتابیں آپ خرید کر کے علماء تک پہنچائیں اور انہیں کہیں کہ جی آپ ان کتابوں میں سے درج دیا کریں ان کتابوں میں سے آپ لوگوں کو بیان کر کے سنائیں تاکہ رسول علیہ السلام کی امت جو ہے پھر صرف تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑی ہو جائے زین تو بنانا ہے نا گراؤنڈ کو سیدھا کرنا یا نہیں کرنا ایک جنگل ہے وہاں مکان بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کانٹے پڑے ہوئے گم سارا پڑے ہوا صفائی کرنی یا نہیں کرنی تو کیسے ہو جائے ہو جائے گی ہر بندہ انتظار میں بیٹھا ہوگی نا کوئی کھڑا ہو تو کرے کوئی کھڑا ہو تو ایسے بیٹھ رہے تو کوئی بھی نہیں کرے گا بھائی آگے دیکھیں جی رفت بار تعالی نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ حبیب کریم علام دین غالب کرنے کے لیے آئے آگے بتا کیا فرمایا مایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تجارت تجارت میں بتاؤں تجارت کون سی تجارت وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے درد نہ سے بچا لے پھر تعالیٰ نے فرمایا تو نبی اللہ پرسول پر میں تو جاج دوں فی سے اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو اپنی جان کے ساتھ بھی اپنے مال کے ساتھ ملی بھی. بتائیں بھی کیا بیان ہو رہا ہے کیا بیان ہو رہا ہے یہاں بھائی اگر اپ تعالی نے فرمایا السلام علیکم خیر الکم ان کنتم تعلمون یہ ہی بہتر ہے اگر تم جانو تو اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی اپنی جان بھی یار ہم اپنی جان نہیں دے سکتے تم کم اپنا مال تو دے سکتے ہیں اور یہ ذیل میرے قیامت والے پوچھا جائے گا جہاں پر میرے حبیب نے اور میرے حبیب کے صحابہ نے مال خرچ کیا تھا تیرا ایک ٹکا بھی گیا تھا وہاں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کیا کیا ہم جواب دیں گے رفتبارک و تعالیٰ کو کہ ہمارے پیسے اسی طرح خرچ ہو جاتے تھے ملنگوں پر بھنگیوں پر چرچوں پر ناد خان جو پورا پورا جناب مہینہ نماز نہ پڑے پورا پورا سال مس میں داخل نہ ہوں ان پر پیسہ ہمارا خرچ ہوتا تھا اور کبالوں پر میرا پر جو شرافی کے آ کے تبلا بجائے ان پر ہمارا پیسہ خرچ ہوتا تھا ملنگو ملنگو ملنگو پورا پورا پورا پورا میں حقیقت کیا رہوں حیثیت کوم ہم مجرے میں ہمارے پاس اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنا پیسہ رفتبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ نہیں کر رہے جی رب نے کیا ارشا فرمایا مائے یا مائے یا یا یا کا دین غالب کرنے کے لیے تو ہی صرف ایک حکم چلے پوری کائنات کے اندر وہ کس کا حکم ہو میرے رب کا حکم ہو جی رب بارک و تعالیٰ کے قرآن کا حکم ہو بس تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنا مال اسی لیے خرچ کرے رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے سب سے پہلے قرآن پاک میں ترتیب آپ دیکھیں قرآن پاک میں پہلے صدقے کا حکم نہیں آیا صدقے کا حکم نہیں آیا, آیا, آیا, آیا پہلے کسی زکات کا حکم بھی نہیں آپ دیکھیں سورہ بکر کو ترتیب سے پڑھیں سب سے پہلا حکم جو ہے نا یون کس کا حکم ہے رب کے دین کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مال اپنے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق تھا فرمائے